آ, یعنی کہ دو سوال ہیں ایک تو میرا ہے اور ہمارے یہاں لوگ بھائی دیکھیں ان کا ہے آ, ان کا شرمک اللہ اکبر ہے ان کا سوال یہ ہے کہ مزد... ہم لوگ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں یعنی کہ اس کا نام مسجد کا نام حرام کیوں ہے میرا سوال کیا جاتا ہے کہ گھر میں ہماری جب خواتین اکیلے ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ جب گھر میں بچے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے گھر کی خاتون اگر نماز پڑھ رہی ہے اور اگر بچہ یعنی کہ سو... اڑیا ہے سوتے ہوئے یعنی کہ اس ایج پر ہے بچہ کہ وہ اپنے یعنی کہ جھولے سے یا پلنگ سے سو رہے تو وہ کرولنگ کر کر نیچے گر سکتا ہے کیونکہ یا پھر نماز کے دوران اگر وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہیں وہ گر جائے کسی جگہ پہ تو اسی صورت میں کیا وہ بچے کی ماں اپنی نماز کو توڑ کر کیا اس کو پکڑ سکتی ہے یا اس بارے میں کیا حکم ہے جزاک اللہ خیر مجھ صاحب جی سہیل بھائی پہلے تو اس دوست کا اللہ اکبر آپ نے نام بتایا اب اللہ اکبر کہنا تو صحیح ہے اللہ عالم سواب یہ نام کسی کا اپنا رکھنا کیسا ہے اللہ اکبر چاہے کسی انسان کی طرف اشارہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی قسط ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہے کسی انسان کی طرف اللہ ہو کر کہ اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے تو آآ آآ میرے بھائی کوشش ہے کہ نام کچھ یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ رکھنے عبداللہ یعنی اللہ رکھنے عبدالرحمن رکھ یعنی ویسے اللہ ہو کر بولیں ٹھیک ہے لیکن اللہ بول کے کسی دوست کا نام مراد لینا اور جیسا پھر ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہم آدھا نام لے دیتے ہیں تو یہ پھر کسی فری بندے کی طرف اشارہ کرنا منع ہو جائے گا تو سوال آ کے یہ ہے کہ حرام کا معنی حرمت والا ہوتا ہے عزت والا یہ حرام وہ نہیں کہ جس کو ناپاک یعنی حرام کہتے ہیں یہ حرام ہے عزت والا حرمت والا تو وہ چونکہ مسجد عزت والی ہے حرمت والی ہے وقار والی ہے اس لیے اللہ, اللہ مجدر اس کو قرآن پاک میں مسجد کہا ہے سبحان اللہ جی نے چاہ اس کو عزت والا, حرمت والا کہا ہے اب اس میں ایک حصہ ہے خانہ کعبہ بولیں گے تو اس میں مسجد حرام نہیں آئے گی مسجد حرام بولیں گے تو خانہ کعبہ آ جائے گا اب خانہ کعبے کے ارد گرد بعض میں انبیاء اکرام کی قبور میں مقدسہ سیما عبداللہ عباس ہے اپنے نبی کو تنگ کیا ایزا دی تو وہ کر کے مسجد حرام میں آ گئے، خانے کا یہیں یہی فوت ہوئے اور یہیں دفن کر دیے گئے تو اس وجہ سے بھی کیونکہ وہاں ستر انبیاء کی کبور ہیں تو اس کو عزت والا عظمت والا کہہ دیا گیا ہے تو یہ تو تھا آ, اس بھائی کے سوال کا جواب اب دوسرا سہیل بھائی آ, یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ, نماز پڑھائی تو نماز کو مختصر کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج نماز لمبی پڑھانا چاہتا تھا لیکن مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ اس کی ماں کا دھیان جو ہے کیا بچے کی طرف چلا جائے گا لہذا میں نے جلدی نماز پڑھا دی تو نماز کو مختصر کرنا یہ تو سنت رسول سے ہے علیہ اصلاق تسلیم سے کہ جب بچہ رو رہا ہو یا بچہ اٹھ جائے تو نماز کو مختصر کرنا جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ماں یقینا نماز کو مختصر کرے گی اب توڑنا نماز کا جائز نہیں اس وقت تک کہ جب تک بچے کا یعنی واقعی نقصان ہو جانے کا کبھی امکان ہو یعنی یہ ہے کہ شاید گر جائے شاید نہ گرے تو اس کو تو یعنی نہیں آہ یعنی آہ کیا نام اس پر تو نہیں توڑی جائیں گی ہاں یہ یقین ہے کہ بچہ اونچی جگہ ہے گرے گا تو یقین ہے بہت زیادہ ہے اس کو چوٹ آئے گی اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے لہذا اگر مختصر کروں گی تب بھی اس سے پیر گر جائے گا تو پھر بیمار توڑی جائے ہے جان بچانے کے لیے جیسا کہ بعد آپ کو کہا نے لکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک کندا کو گرنے لگا تو وہ نماز توڑ کر اس کو بچا لے یا اسی طریقے سے جو دائیا ہے کہ اگر وہ نماز کا وقت بھی جا رہے اور ادھر بچے کی ولادت ہے تو نماز کو چھوڑ کر بچے کی ولادت جو ہے وہ اس کی طرف دھیان دے تو اس طریقے سے تو اگر وہ نماز مختصر کرے مختصر کرنے کے باوجود اگر یہ کامل یقین ہے زیادہ گمان یہ ہے کہ بچہ گرے گا اس تو پھر نماز کو توڑ جائے گا ویسے توڑنا گیا نہیں جی